تو سنا معلین مکین کلو پیل منی آل کبھی یا رشل جامع مسجد انوار شمسیا خدمت گزارا اور برادرم محمد راحیل نواز صاحب ہاشمی انہوں سنگیاں ساتھ کی طرفوں آج کا لالا موسا شہر کا جلسہ اللہ تبارک و تعالی نے منعقد کرنے بخشی خاص شانو رب اپنے پاکان دا سبکا انہ تمام نوجوان دی اس آجزانہ خدمت میں شرف یا قبول بخشی کل ما تو بعد یہ بھی عرض ہے کہ مالک تالا ساڈے کول جوتا ہی ہوئی اس معاف دل خصوص وتا یہ میں کمبی آستے گل کرنا تاکہ سارے دوست جڑے نے کنوں میں نکل جائے گا جی وی کتا ہو گئی ہے نا پتالا دوست پاک محبوب صلی اللہ ہو علیہ وسلم دے نام مبارک دے اشتہارات جڑے وہ جڑے سر لائے نے ان کی وجہ جڑی بے ادبی ہوئی ہے نا یہ سن رب معاف کر د میں تفر حاشیہ جلالین شریف امام سا... احمد مالکی اللہ, علیہ تفسیر اللہ تبارک و تعالی دا نام مبارک کسی کاغذ کے فکر لکھا بندہ نال گزرا دیکھا کہ اللہ تعالی کا نام مبارہ پیور پیا اس تھان نے نہیں پنا چاہیے اس چایا نہیں تو تر گیا قد کفر فرمایا کفر ہو گیا جس طرح اللہ تعالی تو اس کے بعد محبوب کی ذات دی تعظیم ایمان کفر اسی طرح انہاں دے مبارک نامہ دی تاظیم دی ایمان انہاں دی توہین جیڑی بن جالی میں اس جلسے دن پیا گل کرتا اس مصیبت پر آم دنیا مبتلا ہے ارس ہولسے ہوشتہار چھپن نالیاں دور تو لگ جی بہنا دوبارہ نہیں کرتا پھر ان دیاڑ دو دیاڑ دسان دہڑوں تو بعد پور پور کے تھے دیکھنے جتوں آپ گی کا ٹائر بچا کے جائیں اس اللہ رسول کا نام آیا کردہ کوئی روڑی کوئی بزار اس اللہ رسول کا نام مبارک تو انہوں کے قرآن حدیث تو خالی نہیں تھلے رد پھر دیا جی یہ اصل غبال ہے جہرا ساڈے پھر پہ بے ادب تنہا نہ خودرا داشت بد بل آتش کش در آفاق زد مولا روم فرمند بے ادب خالی اپنی محروم رہندا وہ اپنی محرومی کی اگ پورے زمانے چلا چڑدا یہ سارے سنگیا کے کن گل کھڈنی سی میں جناب الحمد اللہ جو کچھ سناونا بلا رعایت بغیر خوشامد ہاگ سچ حقیقت سناونا ہے نہ جلسے نو راضی کرنا ہے نہ سننے نو راضی <تصفح> <تصفح> میرا اعلان سن لو تو سا سارے راضی ہو جاؤ میں والد سرے برابر فائدہ نہیں دے سکتے جے جی رب سونے میں نقصان دتا تو دتا سا سا سارے رل کے میرے ناراض ہو جاؤ میرا سرے برابر تو نقصان نہیں کر سکتے جب تک میرا مولا نہ کرے میرا یہ ایمان ہے اور اس سے تھی لگا پھرنا میرے پچھے نہ کوئی نفری ہے نہ کوئی جماعت ہے نہ کوئی کلاشن ہے نہ کوئی حال دعائیاں نے یہ ڈرامے بازیاں کوئی بھی نہیں اللہ تعالی کے و کرم نال تن تنہا کلہ ایگا پھر اسی طرح بیان کرنا پھرنا ہونا مہاوشواس سے کہ جس مولا سونے دے سہارے جی گل کریں پہ لاجن اور سان ایک کافی اور دی ایک کو نہیں ہوسا من کو نہیں اللہ تعالیٰ مناوے بھی نہ ہو سمجھ آئی نہیں میری گل جو موضوع سنا من حالات دین تقاضے دے مطابق ہونا حکمت بھی اسے کا ہے ہےڑ پیڑ پیڑ دی دوائی دینی حکمت نہیں اس واسطے اللہ تعالی دے فضل و کرم نال بالکل حکمت دے مطابق جڑا موضوع تمہیں سناؤ وہ ہے عذاب الہی کا خوف کیوں جی اس کا کیوں انتخاب کیا اس کی کی ضرورت ہے اس لیے ضرورت ہے کہ یہ سوا مکیا پیا ابرو حالات روئے زمین در اللہ تعالی کے آزاد کے شکنجے بن رہے ہیں ہر پاسو دنیا ابروں ہر دل پور امن متمائن سانو آزاد تعلق نہیں آزاد کسی ستویں زمین طرح والے بندیا تک باہم آئے ساڈے تزاب نہیں آ سکتا اصل تور جی کیفیت لے میرے خیال تسان بھی یہ کچھ محسوس کیتا ہو کہ جو کچھ امت نبی کرے گی نا اے رحمت لال امین کی امت منظور نظر نے انہ واسطے اتے بھی رحمت اگاں جنت دوہے تو پھر آپ دربار نا کہ انجی کھلا لین بڑا ہو جا یہ ہے اطمینان پور امن ہونا اے اس قومری تباہی دی علامت ہوں جس قوم نے اللہ تعالی دی رحمت تو دور ہو کے تباہ ہونا ہوی گل سمجھ جس قوم نے تباہ ہونا ہوئے اللہ دی رحمت تو دور ہو کے برباد ہونا ہوے نا دی آخری نشانی یہ کہ ان اپنے آپ پر امن رکھنا ہے، بے خوف رکھنا ہے، اللہ کی رحمت کا پورا حقدار رکھنا جنہ نے رب لاہ بہلا شریف مولا کی رحمت چہنا اذاب تو, تو محفوظ رہنا ان ہمیشہ اللہ کے ازاب تو اپنے آپ کو ڈرائی رکھنا اور سمجھنا پورے مستحق کا کوئی پتا نہیں کس لیے آ جائیں بے خوفی عذاب کی دلیل ہے خوف او دی رحمت دی دلیل ہے سب کو بڑی رحمت اللہ دی رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے ذرے ذرے نو جو رحمت مل دیئے دے وسیلہ مبارک آپ رحمت پاک محبوب رحمت دے جہی ہر رحمت دے ذرے ذرے تک اپڑ دیئے کہ بے خوف سن یا پر خوف سن سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمان دینے انا میرے پاک نبی آنا اخشاہ آنا آم بلا آنا اکشا کم لی میں تسان ساریاں لالوں اللہ نو زیادہ جاننا ہوا. اور وساں ساریاں نالوں اللہ تو زیادہ ڈرنا وا رحمت آل مین کی فرمے نے میں اللہ نو زیادہ ایمان ایمانسو رب دے حبیب جن کوئی اللہ نو جاند اللہ دی رحمان رحیم شان نو رب دے حبیب آگوں کوئی جاند اللہ دی کوئی شان ایسی نہیں جنو رب دے حبیب دے برابر کوئی نبی بھی جانتا ہو ماشاء تقبیر ناراسالت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد طیب افطو صاحب نارا علماء احمد انسان علماء احمد سندر تشریف لائے ہوئے جناب محمد جو کہتے ہیں اور آج کے بچے جنرل ڈاکٹر جو تیزار آپ کو شامل کہتے ہیں ڈاکٹر محمد آنی کا تشکیل لائے بھی شام دیر کہتے ہیں محمد نہیں کرے آپ کو بھی شامدی کہتے ہیں اور سبھی افغان صفا سبھی محمد کچھ نہیں کرائے آپ کو بھی شام دیر کہتے ہیں سمجھ آئی نا صحیح پوشاب دے جانے مفتی شاخ سے بلانا تو عزیزم جس محبوب صلی اللہ تعالی وسلم دے واسطے نال رحمت رب دی تقسیم ہندو فرماند نے میں تسان نالوں اللہ تعالی نو زیادہ جاننا واسان نالوں زیادہ ڈرنا وا اناکشا کم لی نالوں میں اللہ تو زیادہ یار گل سنو حضور دی رحمت پچھاڑیے تے ڈر کٹ دئیے رب دا محبوب اپنے رب دی رحمت پچھانے تو فرما کسان ڈرنا وا یہ چکر بچے دراض ہے رحمت پچھاڑے دیکھو یار رحمت لال مہین جو امت ہوئے او سانو سان د سانو اتنے اگا کوئی آرام ملنے گے جی میں ہونے ہی سارے تنگی پہنتے سن بھی ابھی منظور نظر آتے اتے جب جاؤ گے تو وہ جنت دا فرشتہ جڑا انہوں آخان پرا سمجھ آتا یہ دعوی تو کسی حساب ہی بھی نہیں کیتا جو فاروق کے آزم فرما نے اگر قیامت نو ایک صدا ندا نا آواز پی جو سب تو پہلو ایک بندہ دود جاوے تو میں ڈرا کدھر میں نہ ہونا مین آواز پہ لیکن کوئی گل نہیں اسم تریفی اس قوم پتہ نہیں ہونی ہوتی نہیں غرب جتنا کوئی اللہ دی رحمت دے دزانے سمیٹا ہے نا پور خوف ہو کے سمیٹتا ہے اور جنہ کوئی اللہ دے غضب کے ہے اللہ تو بے خوف ہو کے آ رحمت اللہ لال امی انہوں نے گل سنائی دنیا دے اندر کافر اللہ تو بے کو بےخوف ہوں راخری درجہ بے خوف ہوں ایو نا کافر دے نال دا کوئی بے خوف نہیں تو ایمان نار دسو کافر اللہ دی رحمت ہوتا یا قدب بول بول بولو بولو ردب ہوں گل سمجھا میں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 جنا اللہ تعالی دا خوف رکھنا وہ ہونا رحمتل ایک اللہ تعالی دا خوف کھڈنا خالی ہوں جان وہ ہو جانا ابو جہل کے کاتر والے پاس ہن کے دسو کہ پاسا کدا گئے سچی بولیا جد ہر سوف کردار ادا مہربانی چوکیاں نے آر پاس مہربان سان کافی سارے ملے نے ہاں جی سانو ای مہربان ملے نے کہ چوکیدار جہے نڈے وہی وقت والے کہ سانوے ہودیا ہاں کسی چور کی لڑ ہی کچھ ایڈیڈ بستان والے لوگ سانو ٹکرے نے کہ انہوں ہوں چوکی دار چوران کی لوڑ ہی پولی توڈے تج کا فضل کی رکھنا ہے کہ اس نکر تو سیٹی مارنی اور ایس نو آپ لٹ لینا سیٹی ادھر مارنی تاکہ یہ ادھر جان اصا پچھو اپنا کام چکر یہ بہتا کام سانو بےخوف کر کے اللہ کے ادابا فساؤں گا پہلے نمبر سے تو ساری تعلیم کے حکمرانہ کیتا ہے دوسرے نمبر سے پھر سدکے جا سڈے پیران مقرر یہ جڑے نام نہاد پیرو تے اتو سر نہ پیرو تے اتوں ساڈے نقرر جنا آر ختاب بھی اسی گل سے آنا ہے سنیاں ڈرن دی لوڑ کوئی نہیں اسان ہزور دیا شکان سارے سرکار دے بلائے آئے گے سرکار کی محفل کو سرکار سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں تو سرکار دے بلایا ہے بھائی کو جی خوش بھائی دے نی بال بلے بلے بلے بستر چھڈے نہیں نبی پاک سانو پیچھوں ٹوریا شابش رب تو ہے شابش ٹرو ٹور ٹرو ان کے سدے آئے ہیں اڈے منظور نظر لوگا تے قدمے اتم نہیں بھر دے نیلا کلا کور اس واسطے کہ میں اگلے دن یہ گل سنی سرکار کی میں بالکل سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اور میں کیا یار جانی کرو مینو ایم لگی بھی سارے دے سرکار دے بلائے تے کے بلا آیا کہڑا کنجر لو تسان دسو سرکار اسے واسطے سدے نے ہر جلسے تو بعد دس دس بندے جتیاں نے جتیا روکے کیا سارے سرکار کے بلا آئے ہوں ایڈا واڑ سجڑا رکھ کے بتواسا جھوٹ ساڈے موت دسے مقرر جی میں موت خوسرے اتو رپیے ویختے رہن تھٹی تھلو نچتے رہتے ہیں اتو رپیے بند تھلو ناچ بند یہ سڈے مقررین کا حال ہے رپیے سٹتے رہو تقریر جاری رپیے بند تکریر ہے سچی بولیا جی تص روپیے سٹتے رہو گے کور سنا ہی رکھتا, سنا کور ہی نہیں. کور رکھ رہے ہیں خوش ہے. تو روپیے بند کیتے ان کو چلو آرمانڈا سونا جنگ سونا جنگل ردری شاہی بدلی کالی ہے بولو سبہاں <تصفيق> اور سنو مکررہ زور کا رکھا ہوا کی کچھ بیان پہ ہے ایک صحیح حق بولنا تے برائی دے خلاف اجتماعی طور تے بولنا دوسرا کسے فرکے فرقی دے خلاف بولنا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 بھی تھٹنے بوٹے مارنے پتا دربار سے کدی نہیں جان دیں یہ لگا ہے پرلی برادری لگا روشاب جی بہادی چاہیں वे जेड़े बाजारों दफ्तर गलते ने ना ये वे बगैरत ने हूं भाबिया की करना सच्ची बोलने चलो बालू साहब चलो छोटी छोटी चलो चलो चलो सोलन का पता ही नहीं बगैरत बने जाने सामू क्यों जो हूं अपने घर की गल आ गई لگا تھی پرلی برادری پار پنجا سی خوش سن جدوی واری آئی بھی پھیرا آ گیا ہے ہوں بولیوری چھٹی پی ہوں روپیے بھی بند مسیح اچھا بریلوی تقریر کرے آخ जेड़े पीर यारवीरवीं यार नहीं खेते खीर नहीं ना खे बिल उठना रपइये लैके थबा क्या आखना जीता रहे सतालवीं वाली खीर त मर मर के कई बार बेच डिग पा गे देख दे तू लगा खड़ा हूं दरियाओं पारी बिरादरी ते تابش لگا رہو باقی اوی جڑے یارمی شریف والی کھیر نہیں کھاندے پکے بےمان نے پانچ سات نارے ادو بجنے نے پانچ سات ادو بجنے نے روپیے بھی پانے نے مولی ربڑنا پی جی بولی بولی چکی ہوئے جلد رنگ کی کمائی کود کئیمان نے سود खीर वाले की आखिर उसका जवाब दिता सी। चलो चलो चलो पता नहीं कितों पेंड जो मोरबी उत्तर आ जाते हैं पता ही कौन नहीं ना। चाजी कौनी बोलना कि एक बोल का अंदाज है فورن چھٹی ہو جانی ہے کیوں بچے کٹے کھول بیٹھا ہے اے سو فرقے تے فرقیاں کے خلاف بولنا اج لگے کھڑے دے تے میں نہ کسے فرقے تے تگنا نہ کسی فرقی تگنا اللہ سونے دے فضل و کرم دے کے اشتی طور سے میں بیان کرنا تین دلاف جیوے ویروں کے خلاف جان چیا وہ تین وہ میں سی رولا ہے کہ تنوع ہوں پتا نہیں رہا جو اپنا کون ہے اصل یہ رولا میں کیا یہ دسو جو ایک پاسے سلبیا بارگاہ کے اندر پاسے یہودی آیا ہے ایک پاس سے کلمے پڑن والا آیا دونوں کا پستہ چگڑا نبی باغ سکار نے اسے فیصلہ کن کے ہاتھ بول بولو, بولو میرے خیال سے اجلی بٹھے ہوں اسے تو آخر سی اپنے نہیں ویو کلمے پڑن والے خلاف فیصلے کی آدھے اپنا تو ویخ لیا کرو حضرت عمر کی کیتا سی تلوار لیا کے کلمی پڑن والے دا سر وڈ کے اور سٹیا منافکا کلمے پڑھنے والیا پایا روڑا انہیں اپنا مارا ہے مینا کلا اپنے پوران تارک رونا ہک منہ ماں سجر پین ہم لوش مہاجما کبئیتاسلی تسلیما رب موہر لا دی اپنے نو نہیں ماریا ایسے غیر نو ماریا نارا اے حق نہیں قبول کیتا توجہ تو نہیں فرمائی آل آل آل نبی پاک سرکار دا فیصلہ قبول نہیں کیتا اور رب سونا کڑا نار دبی مار کے دس ہے, ہے میرا کوئی اپنا نہیں میرا اپنا حق ہے میں حق رق نی فروائی پتا نہیں سبا کتوں پڑھ بیٹھا اپنے ہی میں آخیا جی یہ دسو بھائی ادھر ابا بمار ہودر بیمار بمار ہودر باجی بمار ہوا ٹبر گھر کا گھر بیمار پیا ہو دے گھر مج بیمار ہو تو اتو چکنا جناب تھالا وہ کدے چلے آیا کہ صحیح اما دی خیر ابے دی خیر گواں مجھ دی جی میں لو تے بچائی آنا سدکے جہاں حکیم دی حکمت جڑا ابے دا خیال بھی نہیں رکھتا اما گوانڈی دی, دی مجھ دا علاج کہ متکرے دی گواہی علاج کرتے سجڑہ مت کرنا اپنے آنا جو پہلو آپنے غیر بھی قسم خدا بھی کر کے یہ انہی کھاتا نواں آیا کرا ہے نہ نو پتہ خلاف کی بولنا ہے نہ انہوں ہے اپنا کی ہے غیر کی باہر سورت ظلمت کدے میں جی رہے ہیں خراب ظلمت پجینے جینے میرا موضوع اہی جڑا میں تم ہے کہ اللہ تعالی دے محبوب سرکار کی امت ان فرض بنتا اللہ آزاد ڈرتے رہافیا منگتے رہن منگ دے رہن سدھے رہن نہیں دے انتوت بدلے تے اے اللہ دے عذاب کا شکار ہو جان گے تین جہانوں میں دنیا تے بھی قبر بچ بھی یہ کچھ حشر دے بارے بھی میں قبر تے حشر دے بارے شاید نہ سنا سکا جو سناواں تے سویر ہو جائے یہ طویل موضوع بن جانا ہے جو ہن سنانا سنا محض دنیا دے بارے کہ جدو امت نبی دی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کم خلاف شریعت بے کرنگے جو جو نبی فرکار دسے عذاب ان آ جانے کسے عذاب آداب بچانا نہیں نہ کسے نبی نہ ولی جو خود رحمت لال امی آپ خبر دے گئے یہ شاید تنو قرآن کے حدیث سنا سجے کبے جانا نہیں کوڑ کوئی مارنا نہیں تکڑی دی کی تے حق تو آدھے سامنے رکھ دینا ٹھیک ہے میرا <Supan> جیندیاں بولو سبحان ہاں میں آخ بولنا سچ ہے ہک بولنا ہے سچ بولنا قرآن حدیث تو باہر جو مڑ جاونا چکو نہیں ہاں ایک اور گل ہے کہ میں اپنے رنگ قرآن حدیث دی تشریح جدو کرا تے پھر سجے کبے پہ تر جا تشریح جو کرنی مل براد جو کرنی لیکن یہ تا دل تسلیم کرے گا واقی جو بیان پیا کرک ساچے بادشاہ بھی نہیں پیا اٹھا ٹھیک ہے نا توجہ نال بولو سبحان اللہ, اللہ. پہلے اللہ تعالی کا قرآن پھر محبوب سونے دی زبان دے مبارک بیان حدیث بیان کی گا جگہ کیتی گا حدیث خود دس گیا ایک ایک حدیث بول بول کے درسے گی اس امت کے نبی دےتے فلا فلا وجہ دے عذاب اونگے فلا فلا وقت اونگے مرن تو پہلو اونگے او سارا کچھ صرف ای دلھنا ہے باقی قبر تہشر دے عذاب دی میرے کس نال علیحدہ نہیں او پیاں ارشاد ربانی نے فرمایا ان عذاب ربک فان محلورا ہوں ہاں سبحان اللہ اے سبحان اللہ, اللہ, راستے سبحان اللہ کرنی ہے جو بولنا بھی ذکر تے دوسرا تبج یہ ایک علہدہ عبادت ہے ہاں یہ تنا ہونا کیونکہ موضوع نہ نو تو سنیا نہیں کدی ہونا تسان ساری زندگی نہیں سنیا ہونا ہاں جی ارشاد شاگ ربا نے رب کا کان نظورا بے شک تیرے رب کا اگاب انداز حق بنتا تو ڈریا جاوے اس آیت مبارک دے تمام دے اندر تمسیران لکھ تمام تمسیران والیاں لکھے آئے جو اللہ تعالی دے نبی ولی فرشتے اللہ تعالی اگاب تو ڈردے رنگ کوئی بے خوف اللہ دے عذاب تو ہے نہیں انہا عذاب رب کا کانہ مہدورہ آیت دے تحت تمام تفسیران والیاں یہ لکھے آئی حضرت سیدنا سیدنا جبریل امین علیہ السلام تو نبی پاک سرکار نے پوچھے آ جر کتاب دے اندر امام ابن حجر حیطنی مکی رحمت اللہ علیہ السرکار نے لکھے آئی. حضرت جبریل نبی پاک سرکار نے جبریل کی گل کدی اسرافیل فیل کدی اسرافیل نو نستا نہیں ویکیا انہوں ارد کیتی یا رسول اللہ جدو دی رب نے دوزخ پیدا فرمائیے حضرت اسرافیل دوزخ نو جو نو ویخیا وے ہسنا بند ہو گیا وے بس سجنا جہے پاپ ربشتے نے جنہوں دکھ عذاب سے ہمیشہ پی گیا اللہ کے فرشتے اللہ سونے دے دے عذاب تو ڈرد ہی راندے نے نبی سونے بھی ڈرتے راندے نے ولی بھی ڈرد ہی راندے نے کوئی نبی ولی اللہ د عذاب تو بے خوف نہیں ہوں ہر کے اد ادا پک بدری نیست مومل کافی رتلک بول سبھا لگا سجنا سد کے اللہ تعالیٰ نے پاک قرآن نو پڑھا تھا قرآن پڑھیا ہی نہیں سن واریاں بولتے ڈھول سے لگن والے آن جیت دربار سے جی اتنے بھی ڈرو میرا پیاخر کہہ دے کی روحانی ہو جمع روحانی گلا, جی روحانی گلا میرا ڈولوں کے سال کڑکن الا شریف مولا سوا لکھ نبی کوئی نبی ہے جیجنا اندر ڈھول ہی جا امت رو خرکا خرکا کے جا نا کڑکا دے سنائی جہاں گلا روحانی پوری کی جا رب واہدہ الاج شریف مولا نے سوا لکھ نبی اپنا سونا سمجھ روحانی ساڑی دی بول دن اللہ سونے نے تم فرمایا الرحمن بل القرآن خلق اللہ محل بیا نے قرآن کی دی تعلیم دیتی انسان خاص محمد عربی نو پیدا فرمایا اللہ ماہ بیان سے قرآن کا بیان سکھایا ہے بیان قرآن در سد کے جا مالو ہوا سجنا شفا فر دفاع جدھر جی کوئی بابے بلے شاہ کے جنگلتا جان د جی بابا بلے شاہ نچد رہا تو میں بھی پھر نچنا وا ہای جی یار نچدیا منی ہوئے تو نچ نچ کے منا لیے ناچ خون سڈے کلام پر دیں پتا نہیں کدو کے بھی راسی بن گئے ہاں سوائے کو ہو چاہ لگتا ہی نہیں کوئی بابے بھے شاہد پاکستان یار مناو کی خاطر میں خیال سنگی کا سونے وا ڈو ڈال شریق مولہ یہ منی چڑھا جن بھی کنجر نے سارے ترا برای ہوئے چوبی چوی سال پچی پی سال لچتے پہ اللہ نال نہیں منی رب چ منی پاک محبوب کی شریت کی سابے داری منی سمجھ آئی نی بول بولو سبحان اللہ سدک میں شر پا پڑن میں جب آپ میرے پیروں چ گرو منو مجھے بڑا چیز ہو گیا پتہ نہیں لگا تے چھتی کرو سجدے واہ واہ سدکے ہوئے مراد ابو جال برادری کٹھی ہو گئی سمجھ سر ہے کون بھی بابے لکھیا کی بزرگ کی لکھیا اہ لکھیا روح دا نچنا شاید جڑا مڑ Okay. فرمایا روح دا نہ میری تقریر سن کے کئی وارا بندے اٹھتے آتے یار آج تو چشتی نچا نہیں چڈیا وہ نچا دا کی مطلب ہوتا میں لڈیاں پوا کو بنگڑے پوا بھی رکھنا دا مطلب بھی روای یار آج اندر مست ہوا اندر روح نچی روح ہے بابے بلے شاہ نے ایک گل خود بیان فرمائی ہاں بابے بولہ سنا چھڑا جی میرا بول سبحان اللہ بابا بلے شاہ فرماندہ جس تن لگے عشق کمال ناچے بے سر بے ناچال جس تن لگے اے پتا نہیں کہڑے لوڈیاں پوائی کڑی جس تن لگیا عشق کمال ناچے بے سرتے بے تار جس دے اندر وسے آ یا یار اٹھے یا یار یار پکار نو چائے برتے تار ایٹھا بیٹھا دے آ سر لگی نہیں گزارے بیٹھے نے رجینا بول سبا نلہ ولی دلام پڑنے سوکھے نفس مرد مر کلام ہوئے نفس پرست پڑھتے اقبال بولیا القبال بولیا اس روح جسم نچن دا فرق کیا فرما چھوڑ یورپ کے رکھ سے بدن کے چھوڑ لیے رقص بدن کے خما روح کے رقص میں ہے مر جسم دے نچنے کام کا کم روح نچا سمجھ آئی کوئی نا ہاں اس واسطے سجنوں قرآن جاری لاو گے تو گل بنے گی ہاں سا صرف ایک ایمان سدکے رب ربا دشری شریک اپنے حبیب نو فرماس محبوب فرما دے شک میں اگر اللہ دی نافرمانی کرانگا کراگا تو بڑے دن دے عذاب تو ڈرنا جنہ کول رب سونے دی نافرمانی ممکن ہی نہیں فرمانے کہ میں کیا متار آزاد ڈرنا وا لوکو مت ہی کون ہو جا کے یا رسول اللہ تھی ڈردے सब डर कौ नहीं जी दी जी गल यार फिर तू डर दे सर कौन असा तो फिर रहमत च बैठे हा है मौंज कुटी पी अकलों पैदल बी जिन्ह जिन्ह की रहमत देुपना है वो फरमा रहे हैं जो मैं डर रहा वहां जिन्हें छुपना है ये थल्यों की पाता है سرکار کسی ہو ڈرو اصان ڈرن والیاں بلائی کوئی نہیں راہ سدکے جاوا صدکے صدکے اس تو بھی صدکے ایسی گل ہے ذرا توجہ ہال سمجھ آ رہی نا کوئی نہ ہوں حدیث سنو احادی مبارکہ جو سناونی جس مسئلے دے متعلق سنا اس مسئلے کی تھوڑی جی وضاحت پہلو کرنا وا تاکہ احادیث دا مفہوم جڑا مڑتی سمجھ آ ذہن بتاؤ رکھو دا آکھنا آخنا برائی طاقت تاقت ہو فتنے کا خوف خطرہ نہ کہ ہاتھ نہ روک لوا گا فتنا نہیں پہ گا ابے ہاتھ نال روکا فردے خالی زبان کافی نہیں جتھے میں میںال مسلہ مثال دے کے مسئلہ سمجھانا میں وقت حکومت ہاتھ نال روک کے برائی نا فرد ہے کیوں جو انتنے دا خطرہ نہیں جو اگوں کوئی لڑ پائے گا جدو نیکی روکن تے برائی دی خاطر ہاتھ استعمال کرتے ہیں تو پھیلا لیں وہ سجنا تو وہ نی تے برائی روکن والا کام ان کو کیوں نہیں ہوں دوسرے نمبر پہ چودھری ماتحت نوکر ملازم کم کرتے ہے اولاد ماتحت پہ خطرہ نہیں ہونا تو جتھے طاقت ہوئے ابے ہاتھ نال روک فر دے خالی زبان کافی نہیں جب ہوں مثال دے کے مسئلہ سمجھانا ہا کہ میں وقت حکومت ہاتھ نال روک کے برائی نرد ہے کیوں جو ان فتنے دا خطرہ نہیں جو اگوں کوئی لڑ پائے گا جدو او نیکی روکن تے برائی پھیلاو دی خاطر ہاتھ استعمال کرتے ہیں پھیلا لیں وہ سجنا تو نی پھیلا برائی روکن والا کاموں نہ کر کیوں نہیں ہوں دوسرے نمبر تے چودھری مات ہات نوکر ملازم کام کرتے ہیں پیو اولاد ماتحت خطرہ نہیں ہونا تو ہاتھ نہ روکے لڑن گے نہیں ہاں جے بخت والے ترقی والے نے تو پھر پامن پیو نما کی اونو اور گا لے اس اونو چاہی دا کہ او پرا پرا روے وہ پرمپرا ہی رہے وہ پھر اپنی زبان شریف چلا مات یہ نہ ہو لما ہوا پیا ہو اسی طرح پیر اپنے مریدان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 کوئی خطرہ خطرنے دا کونا میرے گلپ گل کو نہیں پڑ گئے مال میرا نہیں لٹن گے نقصان میرا نہیں کرتے فردے تو زبان چلا دے اگر خطرہ ہے تو خطرے دے باوجود اپنی ذات کے اتنے پاکے صبر کر کے حق آنکھ آخ پھر مرے گا شہادت رتبا پے سی دہادت رتبہ تے سونے نبی دس گئے جی فرمایا میرا چاچا حمزہ سید دشواد دو شخص جنہیں ہاکم وقت آن قتل کرا دیتا ہے میرے نبی فرمایا اور سید دشواد شہیدار وہ جب یہ نہیں کر سکتا جی نہیں کر سکتا تو ان ڈر خطرہ ہے خوف ہے پکا پھر ابھی فرد بندا ہے جو دل چ برا جانے برائی تو نفرت کھاوے اندر غیرت ہووے انج ہو مولا جے میرا جس چلے تے میں حق نال روکاں پر کی کرا وس نہیں پیا چلدا انج غیرت ہووے جے غیرت مک جاوے نا تے پھر رب وقت ہلا شریف مولا تے ازاب آزاد نو کوئی ڈک نہیں تھکے گا یہ خبر پاک نبی حدیث سڑکے جاوا میرے پاک نبی سل ہوا لملہ فرمانے والی شان گرد گردا جا, جا حدیث سنو سنو مان لگا وا رانجے دا کسا نہیں مل سمجھے میں کسا فرملو ہی رانجے کا کسا گاؤں لگا نہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے پورا وہ سڈے نبی دی زبان قران کس ہو جگہ سن گا جا دیسان دل بٹھا جا ایمان والے دل کے چوٹ بجتی رہے گی بے ایماندار علاج ہو نہیں سکتا گردیا کسے کی جگہ آنا ہے گردیا کسے کی شفا دین ہے شفا اندھی ہو جڑا مریض ہوئے درجے ہوئے شفا کسی نہ کتنے مل سکی ہے روایت کر نشکات شریف الامر نقل کا کرنا حضرت ہُدا سر فرما نے لتا مرنا بل ماروف والا حضرت سب فرما فرمایا نبی پاک کو ہاتھ میری جان بل نفسی بے ہی کرسمزاد ہاتھ میری جان میرے پاک نبی صلی سر تعالی اپنے خطبے شریف دے اندر اپنی گلان کلام شریف دے اندر اکثر ایک کلمات فرما سن قسم اوزار دی جگہ ہاتھ چ میری جان ہے کیوں یہ بار بار آپ سرکار فرما سن بلادال سجنا نبی اپنی امت رو تعلیم دینا چاہتے سن دسنا چاہتے سن کہ جب کسی بندے لوگوں کو جان کا ڈر ہو جگہ جانب لوگوں میں ڈرن والا جی اپنی جان رب دا جی میں ڈرنا نہیں سمجھتے جی میں رب دین دتا ہوحمد او پہنچا چڑے گا दे ला। दे ला। बोलो सुबह दो चीजा हक के राह रुकावट बन दें संघ कुट जाए हां जी एक लालच तमा मखलूक तो होगा ना तो बंदा تیسے آپ انداز لاؤ جل کٹے بہ کے چاہی پیالی پی لیے نا اندی آخر آ کے گل نہیں کری وہ جو مرضی آکی جائے جی جی جی جی جی جی ٹھیک ہے ایک پیالی کھڑی ہے دوسرا در دار دل جی بندے چی بند میرے وہ بھی آدھا اچھا اچھا جی جی میں گل تک جی جی جی جی میں ہاں جی آ میرے منہ چل ہی نکل گئی کہڑی تکڑ دا تھا وہ نہ مراد دا کدھر نگاہ پا گئی کیوں نکل گئی یہ گل سڈے ضلع مظفر گڑھ لگ کے بہل پور دقر ہے وہ بندے جل سک بلایا جڑا جل ست بلا سی جی وہ کپا دا کام کرتا سالی شیر دے 30 سیر تولتا سا جب مقرر صاحب بیٹھا نہ قاسم صاحب وہ جی آدر صاحب جان دے ہو بڑا مشہور بکرے حضرت صاحب چٹھی لکھ کسے نے انہیں آخیا جی جہے جلسے آیا بیٹھا نا اے بندہ چالی سیر سیر تول روڈے کی کیا چھی پڑھی نہ آب کیا تالے بن گپی روپیہ سو کھیا بھائی تون تون منہ ہاں ایڈا وڈا بئیمان جو بنیا چلو روپیہ تو تین مل جائے نا سو میرے رب کریم मुरादा मिलाद कबूल हो जड़ा दूजे पैसों का मिलाद हूं जरा चाली फेर से थे तीह तोलदी दश उ डंडी वजी पई है वह दसा की डंडी कट्ठी करद करद उन्हें तो डंडा बना लेना के नहीं बन जाने के नहीं बनना اڈا بنا کے جناب جی ملاد پکائی خرابے آخ جی میرا ملاد قبول ہے مونج کٹی جی تیر ملاد تو ہونا سی جو تالی طول دا پیسوں کا کردا جی لوگ بھے ملاپ تیرا قبول ہونا جنہوں کے پیسے نے ملاد ان قبول ہونا نا جو نہیں جائے وہ جن پیسے نے ملا دونے دو طرف ہونے. تو طرف سجڑوں یہ دو چیزاں رکاوٹ گئے ہے कलंदर इकबाल इकबार फरमा कौमों की तकदीर वो मर्द दरवे कौमो की तकदीर वो मर्द दरवे जिसने न ढूंढी सुनता की दरगाह सुहाे बादशाह नहीं लालच रखते ना ایک قوم کی تقدری بدلتے توجہ نہیں فرمائی نے دی بولتے ہاتھ چ میری جان ایک کدی ممبر تو اصا نہیں سنیا حالانکہ نبی پاک تے بار بار فرما سن بل نفسی بے کیوں نہیں آکھنا اصا سی گل کرنی جو نہیں یہ آکھنا ہی نہیں سنو ڈر و میرے پاک نبی فرمایا وی نفسی قسم میرا جات چ میری جان لرونا بل مارو فی نیکی دا ضرور آخر جے برائی تو ضرور روکیا جے اور یو شن اللہ وہ این باد سال ہے کما یا نے اللہ عذاب بھیجے گا اپنی طرفوں جلدی جلدی یو شن اللہ جلدی رب بھیجے گا تو اپنی طرفوں ایک تو آپس دی مار کٹ دا یہ تو مت ہوہشت گردی کہہ لو بھا جی بلا کہہ لو یہ اپنے گھر لڑائی فساد وغیرہ سب کچھ ہوتا رہتا نا نبی پاک سرکار نے فرمایا رب اپنی طرفوں بھیجے گا اپنی طرفوں کی مطلب کہ بڑا وڈا حادثہ آئے گا جننے جنہیں تساونا پھر تسا دع منگنی پرب قبول اللہ ہو فرمان رسول اچھے بولیو بول بول بولو پھر سمجھانا فرمان کس نے میری جان ہے نیکی کا ضرور آخا آجے برائی تو ضرور روکے آجے یا پھر جلدی اللہ تعالیٰ عذاب گھلے آپ گا اپنی طرفوں پھر دعا منگو گے تو رب قبول نہیں کرے گا کنیاں حدیث ہو گئی بولو میرے انگلی کا اشارہ ویکونا کنی ہو گئی ایک حدیث دوسری حدیث ابن ماجہ شریف دی ابن حبان دی صحیح ابن حبان امام انجر ہے کتابوں کے حوالے روایت لکھی اماشا سندی کا فرماندیا سو حردہ سر تم نے سو سیک فرماندیاں نبی پاکستان تشریف لا میں آپ پچھان لیا آپکار کوئی شہ حاضر جمع بہنی طرف ہوں تولہ حضور سرکار وضو فرمایا و ما کن کسی بھی گل نہیں کی فرما دیا میں سنا صحیح کی نبی سرکار پاس آپ حضرت کرنا دی دیوار مبارک نبی پاک مسجد دی دیوار مبارک بھی مشترکہ آپ فرما دیا منا اللہ کیلیفورنیا بھائی نبی پاک سکار فرمے ہم نے اللہ سنا فرمائی سنا فرما کے نبی پا کے اللہ اللہ سوال کرو گے ما تا نہیں کرا تو مدد منگو گے ما مدد نہیں کرانگا نبی اے لفڑ بولے ممبر شریف کے تھلے شریف لے کوئی خطاب نبی نہیں فرمایا میں سد کے میرے نبی سرکار لوگو اللہ باد شریق لا فرض پورا کرے نہیں تو پھر دعوا قبول نہیں رب سونے کو منوہ منگو گے طرف قبول نہیں کرے گا مدد نہیں دے گا کی مطلب جنر چیر بد لائے اے فرض پورا نہیں کرو گے انہیں چیزاں دعا بھی قبول ٹھیک ہے کنی آدیشا بال بول بولو تیسری اندر چور وزہ سنا چھوڑا ہوں ابن ماجا شریف تبودا کے حوالے مشکت شریف باب ال بالمعروف بن ماروف کے عزیز حضرت کے بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ نو آپ رواج کردے فرمایا سمے تو من ہو بے کادل نے فرمایا کوئی بندہ کسی قوم برائیاں کردہ نہ فرمانیاں گنا کردہ طاقت روکن بدلن کی طاقت بدلتے نہیں روکتے نہیں میرے پاپ نبی نے فرمایا اللہ تعالی उस कौम तो पैलो पहलो अलाब देगा मरण कबलाई अमू तू मरण तो पहलों पैलो अलाब देगा जब लोग ताकत के बावजूद बंदर मना नहीं कराकत के बावजूद रोकने के नहीं बुराई बदल नहीं नवीस होने ने फरमाया फिर अलादाला अलाप देगा तो मरण तो पहलों पहलो की मतलब उस अलाप न ही मर जाएंगे जरा रब देगा उसको बगैर नहीं मरणगे सजना है नवी भाग सरकार का तीसरा फरमान नहीं चौथा सुनाव چوڑا راجی میرا بول سباغ تن تو صحیح نہ سدکے جانا میرے نبی سرور سرکار دے میٹھے میٹھے بول میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والے میٹھے سونے تیرے بول کملی والا ج بہل سبحان مشکات بابل امریک بل ماروف بہتی شابل ایمان دوالے روایت موجود تو جو میرے پاک نبی سر تعالی نے سونے دے پاک نبی فرمایا ہو رب نے جبریل وی فرمائی جبریل جا فلانا شہر فلانا غرق کر دے اتلا ہیٹھاں دے پارسا جا کر انہاں کرگ کیتی یا رسول انہاں ارگ کیتی حضرت جبریل نے یا رب لمی نا اس شہر دے اندر تیرا ایک ایسا بندہ وسدا ہے جنہیں اک چمکان دی دیر بھی تیری نہ فرمانی نہیں کی بہا الے وا امن سارے ساروں الٹ کر کیوں نہ وجہ انہ روخ چہرہ لمت ماہر فی سا تل کبھی میری حیرت دی وجہ نال چہرہ بدلیا نہیں چہرے غصہ نہیں متھے وقت نہیں لو میرے خلاف ہوں ویختا اپنی تسبیح ہوئی رکھ, رکھ ہم کسی کو کچھ نہیں چک چک فتہ یا شاہباد ہاں جی بولنا پہلے بڑی فرمائی اللہ اکبر ککھ نہ کٹیا کھلتا جب نبی شریعت غیرت دل چیرت تصبی بھوری جائے سمجھ ل اس بےمان نکھ نہیں کٹیچنا بےمان لانتی تسبی فری نام مراد ہے لانتی یہ حکمت مالا یہ یہ خودی کے نگاہ نہیں تو کچھ بھی نہیں اللہ یہ جی ذکر نیم شبی یہ جی مراک یہ سری ہوں یہ ذکر نیم شبی یہ جی مراک میں یہ سر ہوں ہمر درمان نہیں تو کچھ بھی نہیں اللہ اللہ بول غیرت شریعت سلطان آدھے نا آخر چرماسو جاگ بنا دم دیر کامل شریعت دی غیرت رگ رگ نہیں رچی جنہ چر کامل فقیر نگاہ میں بڑیاں کتاباں کتاباں بڑیا کتاب جی پڑھنے تو بعد بھی میرے دل غیرت کوئی نہیں ایمان بس کامل فقیر جو ملیا کوئی بابے گولڑ بھی درنگیا سچی ایمان تھوڑا جائے میں قطرا جو پایا سنا ہوں تھدو پیرا تو لا کے سیر اگ لگ جانا اپنے آپ کو بار ہو جائی س جا یا پڑھاو کامل ہوئے جمع میرے پیر پٹان نو پڑھاو آؤں بہن سبحان اللہ میں سجنا قاضی کا محمد رحمت اللہ کوٹ متن شریف اوے آپ کا مدرسہ سی سڈا پیر پٹھان خاجل سلیمان تو سوی سرکار وال خدوی شریف پہ پڑھنے سر آپ سرکار کدوی شریف پڑھ رہے ہیں ترجو آپ سرکار پتا لگا ہے پلا جان خا پسری قوم کے ویکن دے سیا آتے ہیں جن سجن سلمائل آدمی ہے کان کاٹتے ہیں باغ باغا والدے کھڑیا ویخنا ہوتا ہے گیر مرد کلو ویک رہے نہیں سجنا میرے پیر پٹان نے आप सरकार हाल ताजा दिल रसल ताज बच्चे ने कदू नहीं शरीफ पढ़ते ने फिका दी किताब पर पढ़ावन वाले ने काम रसन आए फोड़े सरकार उथे किताब छी है, है। जुत्ती नहीं पाई ते कैंची फड़ी دوردے دوردے سیڈا بازار پہنچ گئے گیا ہاں ہو رہا ہوئی تھر فر کے مصیبت ہو گیا ہاں اس وقت بندے بھی کوئی شرم آیا والے سر وہ نوی پار سکار دشمن نہیں سن مدرسے کا تعلق کیا خاند گیا کوئی این بچ گیا کمر پڑھا ہوتاب جی پہلی ہوگی گیرت آخری درج دی آ جائے بول بول بول رسالت سبحان اللہ, سبحان اللہ اور گرت نو چوک چوک چوک چوکے جڑی چوک چک نو حضرت اے ہوں کتاب کا حوالہ سن نشاب احتساب کے حوالے نال دریقہ طریقہ شرا تریقہ محمدیا اللہ تبارک تعالی نے وہی فرمائی حضرت یوشہ بن نون دی طرف انی محل کن من قوم کر بینا من مین و وسیطین الفم من شرارهم شرارحم یا رب بے ہا ہا اللہ شرار ہم آبالخیار کالا ہم لم یا و لو و شاربو اللہ نے حضرت یوشا بن نون کی طرف وہی فرمائی جو تیری قوم دے میں چالی ہزار بندے مارنے چنگے سٹھ ہزار برے مولا سونے کیوں گر کرنے برے تو برے ہو گئے تو چنگے کیوں میرے واسطے گرسہ نسل کرتے رضب نشن کر دے کٹھے کھانے سن کٹھے پیندے سن محبت رکھتے سن ہاں جی کی مطلب بھی اپنی دنیا داری دی دشمنی ہو گئے تے مڑ تو ویرے سڈے خلاف ویخ کے تے دشمنی نہیں رکھتا ویر بھی نہیں پاندہ دل پہا غیرت نہیں کھانا انہیں نیک کٹے چکو کتاب شرح شراۃ الاسلام شرح شراطل الاسلام سیدہ اما ایشا صدیقہ دے حوالے حدیث پاک لکھی رسول کریم نے فرمایا بل معروف ولا ین ہوا فل اہیا احیادی حوالے نالے حدیث پاک نے لکھی ربلا شریق مولا نے جیا اٹھار ہزار بندے ویچ غرق کیتے جن دا عمل نبیاں واگڑ سیکنبیا والا چڈیا سے نیکی کا تے برائی تو یہ کام جو چڈیا رب ان غرق کر چھوڑیا توجہ تھا ہوں ان دی وضاحت تھوڑی کر چھوڑا چاچا یہ سہی رب نت آدر دیکھو ساری بخت رن نگر مرچاں سالنے چوکھیا پا پوے تو سان فورن لگ جی موہ نو मर्चा पाइ बुरकी मोज से फौरन लग ते पहला बोल की बोलने आ कुतिया तेरे करके तंग हो गया ए हांडी की तू ए पकाई चखनी थी तेरे तो खोती खोते व्याल मर्च पी लगती है एडी तेज بلے بلے بلے بلے سا خالی مرچاں چوکیاں پی گئی پھر ہو سکتا کئی وقت والے ہوے ورگے چھتی لگ گئی ہولیے سبزی لائن آستے رو میاں ہانڈی اتنے چڑی خریے چیتی آ گئی ٹور گیا دے نال واپس آیا پہلا بول اور, اور دے کتا جم لینا چنگا بندے کا اچھا اے مبارک الفاظ ادے یہ تو مڑے پھر اما کتا جم لینی چنگا اور میرے کتے پی گیا ہی. میرے کتے پی گیا ہی. ہے اپنے کم اپنے حکم خلاف پتر ہویا ہے تو سور بھی بن گیا کتا بھی بن گیا رن بھی پی پڑی ہے سارا پیا پنی ہے سچی بولیا جی اچھا تو مولا سونے مڑ کیوں گزب نہ آئے ماں ہے میں بنا تین اپنی گیرت پہ بناو والے بھی کوئی بھی رب سونے کیوں بے اولاد بندے کئی رکھے نے جنہاں ایک بھی نہیں کیوں رکھے نے اے اے حکمت تو خالی ہے رب دسنا چاہتا ہے کہ ماں پیو جی ہر کسی پتر لب دے نا ہاں ماں پیو سمجھنا دی آپ بنا رب سونے بے اولاد رکھ کے درساوے بناو لے لے جم نہیں چکے میرا ہاتھ درسانی بناو والے کا ہات چوکھا ہو جما والے کا تھوڑا ہی جمن والے کا حتے دیں بن گے جب بڑا بن گا لا بڑا چکے اچھا تو گیرت سنو سنو سنو سنو سانو ایڈی گیرت آپ سا ہو دشمن ویری سا دشمن مر پتا کی لڑائی ساری کا کھوتی تو ہوتی ساڑی آئے کیوں اسے تو لڑائی ہو پی تو وائر انج پی گیا ہے رزب او برادری دا دشمن اتوں لگا آٹ پی جانا راہ وٹ جنا اچھا جا مولوی جنازہ چا پڑا دے نا اس کا وہ سارے شریقے کا شریقے دا مول ساحب بس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 بولو بولو, بولو میری تقریر جیڑی ہے نا یا قرآن حدیث و کرم نال تا ہر بندے نا نا دا یار بڑی کرتا ہے شکت افسوس بولنا بھی بند ہو جائے مولی سونے مولی نال بولنا بند ہو جائے جدہ رب آڈر الا شریف مولا خلاف ہوئے حالات کتنے کرے فرمائی جنے بیٹھیا مورتیاں یہ تو آپ گندہ پیشاب کا کترا سا یہ نقش جن لائے انہیں بنا اللہ سناوا جس در بڑی تفصیل ہے اسر آزاد ونکیاں بھی دسیا گئی نے سنا چھوڑا حوالہ سن مشکات شریف کتاب الفتن باب و شرات باب باب شراتا فصل دو حضرت سیدنا ابو رضی اللہ تعالی تعالیٰ عبادت کرتے ہیں میرے پاک نبی سرور نے فرمایا مغنما، تو فیو دے والا ول امانت تو مغناما وز دکار تو پاک نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جبو مال غنی مت اپنی ملکیت بنایا جائے گا امانت ننی غنیمت سمجھا جائے گا و زکات مغرما زکات چٹی سمجھا جائے گا و تلے مالے الدین دینے تے علم دینست نہیں سکھایا جائے گا دیتے نہیں پڑیا جائے گا وٹا ہر راج لوگوں عمرات بندہ اپنی رن بھی گل مننے گا تے اپنی ماں دیانی کرے گا پر کرے گا یار نو پہ پران کرے گا یار نو پہ پران کرے گا مسجد میں شور شرابے ہو گے آواز اچیا دنیا دیاں بیکار گلہ دیاں آوازاں اچیا شور شرابے ہو گے میرے پاک نبی صح اللہ علیہ وسلم سکار کا فرمان ہے سار دبی قبی سردار فارسل بنکار ہوگا نہ ہوگی کام کرا جائے گی وہاں لچا تک کمی نہ ہوئے گا جو قوم میں کام کرا ہوگا وہ لچا تک کمی نہ ہوئے گا اوپر مخاجہ مختلف شروع ہی عزت کرد اس بدماشی کبیلگی کے شر چ بچوں کی خط ڈرد کی وجہ عزت نہیں کریں گے مطلب مساجر فرمار جانے دان والیا گڑیاں سریام آریام آنگیاں اور مار سال مار دیا سریام کرے ہوں شرابت بھی چڑھ گیا شرابت بھی چڑھ گیا فروہ اس رمتہ اس امت دیا والے روح پہلے بندے لان تک برا کریں گے میرے پاس نبی سروس نے فرما تھر تک منگے ہندا سمجھ کا انتظار کرس جان کا انتظار کرا نکلن کا انتظار کرسمان تو پتھر برسن کا انتظار کرتے آسلسل آ گے جم کے के ڈویری ڈوی کٹتی ہے لوگ سل دے ان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 आई, एक ना दा दा दा दा दा ला लो पंद्रह हजार लाओ तो पंद्रह हजार लाओ जल्दी करोड़े इलाकों का बड़ा मशहूर मुकर रहे वो एक जगह से गया मेरे परसों संघी आए ने उन्हें आख्या चिश्ती तेरी मेहरबानी सारू जल सा तारीख दे मैं क्यों بلایا پندرہ ہزار لیا گوانیاں بلایا پندرہ ہزار لیا ہزار روپیہ اسے چار ہزار رکھو نہیں تو میں ہو جب بھی ایمان دال دس دو سوا لاک نبی چوکے نبی آخیا اتے رکھو کسے آخر سدکے سبکے سارے نات خون بھی عاشق جڑے نات خون آشک ہاں جی سدکے کوئی لکھ پہ آئی کوئی سوا لاک تی ویس ہزار پہ آئی کوئی چالی ہزار پہ آئی جی نہ دسے عاشق پتا کی آدھے باہر نکل گئے بغورت میں بغیر سال پتا کو مراد مجھ کٹی روٹی اچھا نہ دو تو اگلی بار آشک آئے گا سچی بولی نہ بال بول ایماندار جی ایک بار روپیے نہ دو آشک آئے گا اگلی باری تین سمجھ بچا نت پہ سے عاشق نہیں بھائی مان تو منہ سکے آشک نہیں آشق جنوی آخری گل سنوار کرتا روزگار آ رہا آشقوں آخر کوئی سونی گل سن میدانے کلا مراد منافع اترے گلوکار یہ گلوکار نے حضرت حضرت پہنچا موترا حضرت حسان بن سابت کدی آخے نبی پاک سرکار نوکے؟ یا رسول اللہ نات سن لیجیے حضر سن لیجیے ناچ آو سن لیے اتر پاسے پیسے رکھو کدی <resolubTS> <resolubes> حسان بن ثابت کا وارس نہیں کسی شیتان ہے وارس نام مراد حسان بن ثابت کا ہوں ہر خان گر ساجو شریعت کی مالک شرید سن آشک کو کوئی نی توجہ نہیں فرمائی نے ہاں جی آشک بنانے up on the road. سجنا نبی سرور میں اس حدیث پارک بڑی بڑا فرمائی اس حدیث تو علاوہ میں ہویساں سے اسے موجودیاں سنا سکنا وا اللہ تعالا نے فروخت لاکھ دیا کتابوں کا ہو سکتا ہوٹا چوٹا بروکن کا میرے پاس نویل فرمان تصویر سونے درویش پہ مال چوڑا اللہ سونے فضل و کرم لال شرح کسی نی کرنی حکومت کے کول جنہ خزانہ ہے یہ قوم دی امانت ہے کہ نہیں بولو پی کا مال سمجھ کے پیتی جانے کے نہیں ہے امانت ہڑپ جا زکات لوے زکات فنڈ ایک بڑھی نڑ کے مشین انداز دے کے فوٹو لوا کے अगलिया खैर एक फोटो आगे खराब कुछ पाद अच्छा जेड़े इलेक्शन के जे दे दे संगी खिलोद ने इन को बड़ा बड़ा सौदा आधर जाता नहीं तो यार होर एडे हाथ में ही खिलाते हैं الیکشن کا پہلو اجنا دے ڈیری تو مکھی بکی اٹھ کے تر جی <coughs> مکھی بکھی تر جی دی جب الیکشن کا دہار ہوتا پیسہ برا پروٹے محلے جا کے بوہ کر باجی توٹر سائیکل نہ لا دیا تو سر پچھانے نہیں یہ تو گل اپنے پرانے خادم دنوں پچھا ہی ختم ہو گئی تو اگے پیچھے پیچھے گوانڈی کدھر آیا کتھ آیا سونی سمجھ رہا